سبق ہم شروع کرتے اللہ اللہ مسلم سامنے جی جسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے اسم کے متعلق پڑھ لیا تھا کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں اس, لیے کہ اس کی اصل اس شنبون شنبون کے بلندی کے ہوتے ہیں کیونکہ اسم اپنی کسیموں پر بلند ہوتا ہے کھیل اور ہر کے مقابلے میں بلند ہوتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں. یہ سے نہیں بنا کی کوفیوں کا کہنا تھا یہ بنا یعنی علامت کے معنی پر ہیں تو یہ مصنف بھی کہتے ہیں کہ اس اس اس تھی عیشم کے متعلق بات اب آگے بہاد کی تاریخ بہاد الفیل ہر شمار تاریخ ہوتی ہے منسلک میں آپ پڑھیں گے حد تاریخ مراد ایسے کہ بہاد الفیل کی تاریخ کیا ہے کلی متن ایسا متن ایسا کلیم تدالا ماں کی نفسا جو بزار خود کسی معنی پر دلالت کرے ماں بس وہ منسوب نہیں لکھی ہوئی انہوں نے نہیں ذکر کیا اس کو منسوب انہوں نے ذکر نہیں کیا ہوا لیکن یہ علامت اس کے علاوہ بعض لوگ زیادہ لامتے لکھ دیتے ہیں گیارہ لامتوں کی بجائے وہ اور لامتے مناتے لکھ دیتے ہیں تو وہ اس میں شہادت کیا ہوگی کلیم تن ایسا کلیمہ ہے ان کی نفسیات ایسے معنی پر ضلعت کرے تد العلام وہ ایسے معنی کرے بھی زمان پرتن دلالتمخال جو ہونے والا ہو اس کی ذات میں علامان کی نفسا سیل نفس کی تاریخ سیل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو ہونے والا ہو اس کی ذات میں ذالک مخترین ایسی دلالت جو مقترن ہو اس مانا کے زمانہ کے ساتھ ایسی دلالت جو مقترن ہو اس زمانے کے مانا کے ساتھ جیسے ریبو ویرا از ریب ویرا اب اس کو سمجھیے گا کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں ہم نے کیا تھا کھیل ای معنی پر دلالت کرتا ہے فیل اپنے معنی پر بچاتے خود دلالت کرتا ہے بغیر کسی اور کلمے کے ملائے اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے فیل وہ کلمہ ہے جس کا معنی بغیر کسی اور لفظ کو ملائے سمجھ میں آ جائے بغیر کسی اور لفظ کو ملائے یعنی بچاتے خود ہی کیا کرتا ہے اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہوں اس سم بھی کیا کرتا ہے بجاتے خود اپنے مانا پر دلالت کرتا بغیر کسی کلمہ کو ملائے مانا سمجھ میں آ جاتا جیسے میں کہتا ہوں جی آپ کو کہ ایک مثال دے دیتے ہیں جیس کے اب کیا آئے گا؟ جی ماننا کیا آتے ہیں شیر شیر ہوتے ہیں اسم کی علامت بجاتے خود سے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ہر جو ہر کا مانا اس وقت سمجھ نہیں آ رہا جب تک کوئی اور اس کے ساتھ کوئی لفظ ملایا نہ جائے تب تک حد کا معنی سمجھ میں نہیں آتا حد کی تعریف کیا نقش جو ایسے معنی پر درد کرے جو ہونے والا ہو اس کی ذات میں جو ہونے والا ہو اس کی, میں ہو اس کی میں <تصف> <تصفح> خود کسی معنی پر درد کرے دلا لتمانا ہم ایسی ددالت جو مقرر ہے اس مانا کے زمانہ کے ساتھ یعنی اس میں زمانہ بھی پایا جائے گا کہ یزریگو مارتا ہے یا مارے گا زمانۂ حال یا استقبال میں تو اب یزریگو کا مانا کیا ہے یزریگو کے معنی ہے مارنے کے مارتا ہے یا مارے گا لیکن کب مارے گا زمانۂ حال میں یا استقبال میں زمانۂ حال میں یا استقبال میں تو کیا زمانے کے ساتھ اس کا تعلق پایا جا رہا ہوتا ہے زمانا نہیں ہوتا یہ چیز آ گئی ہے اب دیکھیے کے وعلامته وعلامته فیل کی علامت کیا, ہے؟ فیل کی علامت کیا ہے؟ اخبار کی اس کے ذریعے سے خبر دینا درست ہو یہ وہاں پہ وہ چیز نہیں آرہی تھی تو کہتے ہیں اس کے ذریعے سے خبر دینا درست ہو اس کے ذریعے سے خبر دینا درست ہو جیسے کہ تو ہم کہتے ہیں بھی کے ذریعے سے خبر دینا درست ہو لا ان ہو اس کی خبر دینا کیونکہ جس کی خبر دی جاتی ہے وہ تو کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے جس کی خبر دی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے ہم نے پڑھ لی ہے پیچھے تو فیس وہ ہے جس کے ذریعے سے خبر دینا درست ہو تو, وہ فیل بن سکتا ہے تو یہ اس کی پہلی علامت بد خول و, دخول و قد اور کیا ہونا قد کا داخل ہونا و سی و سی اور سین کا داخل ہونا پڑا تھا نا ولجز کے بعد ہر کے جزم کا داخل ہونا پھر تشریفی ول مظاہرے اس کو مظاہرے اور ماضی میں کنورٹ کرنا چاہیں جس سے نو چیزیں جس سے آٹھ چیزیں بنتی ہوں جس سے جس سے چورہ سیگے بنتے ہیں جس سے تیرہ سیگے اور بنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی مظاہرے کی طرف بھی ہو وہ امر امر ہو اونا یا وہ نہیں ہو بار ضمیر بارش کا متصل ہونا ضمیر بارش کا متصل ہونا کے دیکھیں زمائر جمع ہے زمائر کیا ہے جمع مقصر ہے صرف کیا آئی ہے واحد مونس البارزا کی جمع مونس جمع کی صرف جمع مقصر کی صرف کیا آئی ہے واحد مونس آئی ہے نا وطمر البارضہ ضمیر بارش کا متصل ہونا المرفو یعنی ضمیر بارش مرفوع متصل میری مرفو متصل ہو نہ وہ تانی بت شائے ساکن اگر ملی ہوئی ہے تب بھی کیا ہوگا وہ, فیل. وہ ہوگا نیت تاکید تاکیدے असल में क्या था नू नून ने नू नई ने।, ने था क्या जाकीला हो या नू ने हो तो वो भी क्या है फेल होता है नू ने आ जाए دیکھیں اب یہ, یہ اس میں نہیں تھی علامت نون خقیلا ان انہوں نے ذکر کی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ نئی جی, تاقید نئی تاکید تھا تو نون گر جائے گا پھر جا کے نیچے کچرا دے کے ملائیں گے اس کے ساتھ نئی تاکید کا ان نقل لحاظ اس لیے کہیں یہ ہر ایک خواس الفیل وہ فیل کے خواش ہیں یہ فیل کے خواہش ہیں یعنی یہ, یہ خواہش ہیں اب ہم نے کہا تھا اخبار بھی درست ہو. اخبار آنو درست ہو. یعنی جس کے ذریعے سے خبر دینا درست ہو لیکن جس کی خبر دینا درست نہ ہو ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے اخبار ان جس کے بارے میں خبر دی جائے اور ایک ہوتا اخبار بھی جس کے, جس کے ساتھ خبر دی جائے تو کیا تھا کہ جس اخبار بھی اخبار اخبار آنے تو اسم کا ہوا کرتا ہے اسم کی خبر دی جاتی ہے اسم کے بارے میں الاخبار بحی اخبار بھی کا معنی کیا ہے تو وہ محکوم بھی جس کو حکم لگائے گا محکوم بھی جس کے بارے میں حکم لگائے گا وہ یوسم فی المبی اور اس کو اچھا جی فی المبی عشم اسلحی اس کو فی کیوں کہتے ہیں اپنی اصل کی وجہ سے اس کو فیل ہیں فیل کا کام مطلب کیا آتا ہے کرنا کام ٹھیک ہے نا کھیل کے کی معنی کیا ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں یہ فیل سے کہتے ہیں اور نام اور نام رکھا جاتا ہے اس فیل کا فیل بیشن اپنی اصل کے نام کے ساتھ یعنی فیل کے م... نام ہی اپنے گیا نام کیونکہ وہ تھا ہی کیا فیل ہی है مشترو اور وہ اصل مشتر ہے है مشترو اور وہ اصل مشتر ہے مسر حقیقت میں بتا کیا کیا رہے ہیں وجہ تشمیہ بتا رہے, ہیں؟ رہے ہیں. فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں؟ کہ فیل نام اصل میں مستر کو فیل کہا جاتا مشترکہ کو, مستر کو की تھا फरा को اٹھا کر جو آگے خرا کو دے دیا فیل کیا تھا था تو اسی کو کیا کر دیا ٹھیک ہے نام تھا مچھر کا لیکن کہنے لگ پڑے کہ اس کو فیل کو کہنے لگ پڑے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے مچھر اصل کیوں ہوتا ہے مچھر اصل کیوں ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہل جو ہوتا ہے نا وہ مچھر سے نکلتا ہے فیل کیسے نکلتا ہے مچھر سے نکلتا ہے ٹھیک ہے تو مستر کیا ہوا مستق مینو جس سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے اور جو نکالی جاتی ہے کہتے ہیں مشتق چیز جاتی ہے مستق اور جس سے نکالی جاتی ہے جس سے مستق مینو تو اصل مستق مینو کیا ہوا? مستر ہوا مستق مینو کیا ہوا مستر ہوا اور جو کھیل بنا وہ کیا کہ مستق کہلائے گا مشتق کہلائے گا تو انہوں نے کہا کہ جو مستق مینو کا نام تھا نا وہی کیا کر دیا مشتق کو دے دیا تو اس کے کیا نام مسر کی بجائے مچھر کو فیل کہا کرتے تھے تو یہ کیسے بنتا ہے مچھر سے, سے بنتا ہے تو اس کا نام رکھ دیا گیا دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آئے دوبارہ میں پڑھتا ہوں اس میں اصلی ہی اور ہیں میں اصلی اپنے اصل کی وجہ سے مس کرو کیونکہ مصدر کیا تو مسر سے نکلتا ہے تو جب مصدر سے نکلتا ہے تو نام کیا رکھ لیا گیا یعنی کوئی بھی جو کام ہے اس کا نام ہیل کیا گیا انسرا اس لیے مصدر ہوا کرتا ہے وہ فائل کا فیل ہوا کرتا ہے فائل کا فیل ہوا کر ایک بندہ زار کیا کرتا کیا ہے مارنا ہے یہ کیا ہے فائل کا فیل ہے جو فائل نے کام کیا ہے نہ کرنے والے نے جو کام کیا ہے تو وہ کیا, کیا ہے وہ مارنا کیا ہے تو تو یہ تو ہرسا ہے اب کہتے ہیں جی وحد الحر سے ہر کی تاریخ سے کریما تم ایسا لا جو نہیں دلالت کرتا الا مان کی نقشے بغا خود کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا بل تبلو اللہ مانند ہی گئی بلکہ دلالت کرتا ہے کسی اور کے معنی کے اندر لیکن گھر میں جیسے گھر میں یہ کرتا ہے یہ کسی اور کے معنی کو وہ کرتا ہے پکا کرتا ہے اچھا جیسے مثال دے دی نہ وہ جیسا کہ من من کا مطلب شے بھی ہو سکتا ہے اور من اور بھی کئیوں میں استعمال ہو جاتا ہے ہم نے پڑا تھا روسے کی رہا کے اندر من اچھا عیسائن مانا البتدا ہو اس لیے اس کا مانا کیا ابتدا ہے مین کے معنی کیا ہوتا ہے چھ مین کا مطلب کیا ہوتا ہے چھ من کے معنی سے اس سے وہی صحیح وہی لا تلو اللہ ذکر امامدا اور یہ دلالت نہیں کرتا یہ من اکیلے دلالت نہیں کرتا مگر کس طرح اللہ باد ذکر امام البتدا ذکر کرنے کے جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے تب من کا صحیح معنی سمجھ میں آتا ہے کل بس راتے وتے جیسا کہ بسرا اور کوفا کا نام لیتا ہے مس, مس, تقول. تو آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پھر تو منل بسرا میں نے سیر کی بسرا سے کوفا کی طرف تو لیکن من کے معنی سے ایسے ایسے ایسے لیکن جب کیا ہو گیا ابتدا کا ذکر کر دیا نا ابتدا کا ذکر کر دیا تو پتہ چل گیا اس کا نام پتا یعنی یہ چل گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ ابتدا کو ذکر کرنے کے بعد یہ جو ہے اپنے مانا دکھا رہا ہے تو صرف اب آگے جی وہ علامت علامت علامت اللہ ولا بھی نہ تو اس کے ذریعے خبر دی جا سکتی ہے نہ اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے نہ اس کے ذریعے سے خبر دی جا سکتی ہے اور نہ اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے اخبار بھی ہی بھی نہیں ہے اور اخبار انو بھی نہیں ہے سے <تصفح> <احسن> تو جب یہ نہیں ہے اور اس لیے کیا کرتا ہے لادی یکل علامات ولا علامات جب اس میں کوئی اسم یا کی علامت نہیں پائی جاتی اس لیے کیا نہیں کرتا اسم یقین کی کوئی علامت قبول بھی نہیں کرتا اس سم یقین کی کوئی علامت قبول نہیں کرتا ہر ولیل ہر کسی کلامل عرب فواید اور حرف کے کلام عرب میں کلامل عرب فواید فوا فوائد حرف کے کلام عرب میں بہت سے فائدے ہیں فوائی دن. فوائی دن اس کے بہت سے فائدے ہیں کیا غلطی کی ہے میں نے میں نے کیا غلطی کی ہے زمین پڑھیے تھی تنوین پڑھنا ضرور نہیں ہے مسدا بناؤں گا بدل حرف سے کلام عربی فواہد مسدا بنے گا نا فو ہاں بھائی جمع ممتاح جموں ہے جمع منتحال جموں ہے یہ کیا ہوتا ہے غیر منصرف ہوتا ہے جب غیر منصرف ہوتا ہے تو فواہ عید پڑھنا کیا پڑھنا ہے فوائدو عید پڑھنا تھا اس لیے میں جانبوج سے فواہ عید الفاح پڑھ رہا تھا اور میں پہلے فوائدو پڑھا پھر میں غلط جانبوج پڑھا تاکہ یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اکثر غلط پڑھ رہے تھے غلط پڑھتے ہیں عبارت ولیل ہر سے اور حرف کے لیے کلام عرب کلام عرب میں فوائدو فوائد ہیں کرب سے جیسا کہ ہر دو اسموں کے درمیان رب کا کام لیتا ہے جیسے کہ نہو زئی دنس دار زید گھر میں ہے زید, زید گھر میں کیا کیا دو اسموں کو ملا ہے زید کو اور دار کو اول سے لیں گے کے گے یا کیا کرتا ہے یہ دو فیلوں کو ملاتا ہے اور دو فیلوں کو ملاتا ہے نہبو ارید ان تجربہ ارید ان تجربہ میں ارادہ کرتا ہوں آپ کی پٹائی لگانے کا ارادہ کرتا ہوں آپ کی تو دیکھیے حرف ہے لیکن اس نے فیلوں کو جمع کیا ہے یہ ہر اسٹم اور جمع کرتا ہے بالخشا بت بالخشا تو دیکھیں یہاں پہ کر رہے حرف بالخشا بتحاجی تو کو اور الخشابہ کو جمع کر رہا ہے اسم اور کو ضرب تو ضرورت کے میں نے پٹائی لگائی لکڑی کے ساتھ ابھی جمل نہیں یا ہر کیا کرتا کبھی کبھار جملوں کو اکٹھا کرتا ہے نہ وہ اکرم تو اگر زید انجا زیل اگر زید آ گیا اکرم تو میں اس کا اکرام کروں گا ٹھیک ہے انجا اکرم تو وہ غیر یہ کیا کرے گا ہر سو کئی چیزوں کو جوڑتا ہے دو اسم دو اسموں کو دو فیلوں کو اسم اور فیل کو یا دو جملوں کو انجاید اکرم تو ہوں اگر زید آ گیا تو میں اس کا اکرام کروں گا اور اب آگیہ جی سر یہ کیا اب آگیا جی اچھا غیر ذالب کا من اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے فوائد ہیں اللہ کی تاریخ ان شاء اللہ تعالیٰ کیا کس مثال میں وہ جا کے پڑھ لیں گے آخر میں اس کی بحثیں ہر کے معنی تو کنارے کے ہر فن لیبوکو اسی کلام ہر فن ترفن اس لیے کیا ہوتا ہے سلام عرب کے اندر یہ ایک طرف میں واقع ہوتا ہے ایک کونے میں واقع ہوتا ہے اس لیے سلامی کا پڑ گیا پڑ گیا ہر فن ہر کیوں کہتے ہیں لیبوکو اسلام ہر حرفن اے ترفن کسی ہر کسی حرف یا کونے میں ہونا اس لئے مقصود بزاد اس لیے مقصود بزاد نہیں ہوتا مسلم جیسا کہ مصرم مصرم تو خود, خود ضروری ہوتے ہیں مسند بھی اور بھی لیکن جو چیزیں حرف والی ہیں وہاں پہ ہی مسند مسلم کا چکر نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ہر تو مسند ہوتا ہے نا وہ مسلم دلے ہوتا ہے جب نہ وہ مسلم ہوتا ہے نہ مسلم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ نہ مسودہ بنتا ہے نہ وہ کیا بنتا ہے خبر بنتا ہے ہو جائے گا کہتے ہیں اسلئے سا ذات نہیں ہوتا مسلم, مسلم, مسلم, یہ مقصود ذات نہیں ہوتا جائے گا جی اسلاموں کی بہت ختم ہوگی کل انشاءاللہ کلام پڑھنا شروع کریں گے ہم نے کہا تھا نا مرکب بھی ہوتا ہے جی سلیموں اور کلام ہوتا ہے کلیموں اور کلام تو وہ جو ہے ان اس میں آئے گا ان انشاءاللہ اللہ اس میں آ جائے گا آپ لوگ رہیں گے میں زیادہ پڑھایا لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کیا کریں گے تو پڑھانا ہے نا کتاب بھی تو ختم کرنی ہے ٹھیک ہے انشاء اللہ پھر کلام علیکم السلام میں